وستی حافظہ والی بستی حافظ والی جلال پور شریف ضلع ملتان شریف دے بزرگ صوفی فقیر مبارک دے ہر سال اور شریف اس جلسے دا تمام تر انتظام تمام انتظام برادرم مخل شیف حاجی غلام علی صاحب باک دی خدمات اس پر پرکتا فرماوے اور انہوں نے دی خصوصی دینی امور دے دی اندر نے خاص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نذیر احمد صاحب کشتی اور تمام دیگر شرکا جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس جلسے کی صدارت حضرت مخدومی سید محمد منی رحمد شاہ صاحب چرستہ میاں خان لا اخاڑا فرما رہے ہیں ان بحثیت مہمان خصوصی خوش آمدید کہنے دوستان گرامی جلسے کے اندر میرا موضوع ہے شریعت تو بغیر نہ کوئی پا کے نہ کوئی نجات موضوع کو کافی میں پیش کی ہر ضلع ایک موضوع مختلف دلائل ثابت ات مزید تبدیلی اور سر کی زبانیں پیش کریں گے شریعت تو بغیر نہ کوئی پاکے اور نہ کوئی نجات ہے اے سمجھنا کہ بندہ محض کہی جسمانی رشتے تعلق دی وجہ نال پاک بھی تھی ویندے نجات بھی پا ویندے اے یہودین دا نظریہ اسلام دا نہیں اسلام ساقو اے سبق لیتے. کوئی جسمانی رشتہ ککھ نہ فائدہ ڈے جب تک ایمان نہ ہو سوے. تے ایمان کیڑی دین دی تسلیم کرنے دنا ن کو تسلیم نہ کرے تے ایمان کہہ نہیں تے ایمان کہہ نہیں نہ پا کے نہ نجاتے نجات جو میں اعتقاد دسے مخالف کوئی بلانتی ترین یوی کا پتر ہو سکے کوئی مسلمان نہیں ہو خوشامت توجہ سجدہ دی خوشامت کرنا لے مولیان عوام دی خوشامت کرنا لے مولیان وہ نقصان لیتے خوشامتی ہمیشہ دشمن ہوں دے زبانی دوستی ظاہر کریں دے حقیقت دشمن ہوں دے تے دشمن دے چکرے چکرے بے وکوف دے سیاں سیاح بندہ خوشامتی دا منہ بنے دے امام, زان اللہ امام زین اللہ سونے دی نونے دی کی تعریف کرن لگا حد تو بداو لگا آ فا دے با غزب ناک تھی گئے فرمائنے وہ ساقو حد رکھو حد تو نہ بداؤ معلوم تھی آجائیں دے رگیں چھے حسین پاک دا خون ہو سی تے حسین پاک اللہ لکتہ دین ہو سی وہ خوشام دیم اللہ دی خوشام سن دے زین اللہ بے دین مانگو غصہ کرے سی خوش نہ تھی سی. آن دی پی بے سمجھ کہنا ماہی توالی خوشام مد نک ریسا نک نہیں کی تم نک ریسا ہی سانگے نہ خوش آمد پسند نال میری جاری بنی نہ نا نال نہ نا عوام نال نہ نا رئیسہ نال کہیں دے نال میری جاری کہنی بنی تو سانجے جڑے مخلص مسلمان ساتھی ہیں نہ جڑے خوش آمد پسند کہنی دین پسندن حقیقت پسندن ہی نال میری جاری میں کوئی سنان بھی یہ آنے ہی جتھا وا یہ دیسی لوگ وڈی وڈی دور تو تے آدھے ولائتی باندار اترا نال بیٹھا من دے بیٹھے کٹے نہ متر دوستو سمجھو ہوں گال کو جو اے عقیدہ ہے ایمان تو بغیر کوئی رشتہ فائدہ نہیں <تصفح> تے ایمان کیا ہے تسلیم دین. تسلیم دین تو بغیر کوئی دعوی ایمان فائدہ نہیں دا خالی اللہ کو من کام تو ابلیس بھی رکھدہ ہے نا کافر کی تھا تھے جو اللہ حکم جیتے اپنا دین ظاہر فرمائے کیا سجدہ کرا آدم کو ہک حکم نال اللہ پاک ابلیس کافر ہونا ظاہر فرمائے قیامت تک وہ اصول رہ کا کفر ایمان کو ظاہر کرنا چاہ سی اپنے دین کو ظاہر کرے سی جڑا کتے دا پتر دین رسول دے کو منے نا لاکھ کلمہ پڑھے لکھ دعوے ایمان دے کرے مسلمان نتھی تسلیم تسلیم جی کیا ہے میں اس پر بول سکتا ہوں بڑی وضاحت سے بول سکتا ہوں انہوں خود بھی موضوع بنا سکنا یہ انقیاد قلبی ہوتا ہے ظاہری انقیاد جو ہے وہ اس کا لازمی نتیجہ ہوتا نسبی ایک دن ردائی پی سب بھی سب سببی کی وے دھی بہن ڈتی گی رشتہ قائم تھی گیا دین ایمان تو بغیر کوئی رشتہ فائدہ نہیں دینا باوے نبی ولی دا کیا ذکر جب نبی آ بیٹھا سید لمبے آ جو رشتہ ہوا وہ بھی فائدہ نہیں کرے جب تک نبی دی شریعت کو تسلیم کرنا نہ ہو اللہ پاک نے دوستو غور فرمائے اللہ پاک نے قرآن مجیتر نا انہیں سارے رشتے کار ہومن اور نہ پاک کر سکنا نہ نجات نوا سکنا بلکہ محض اللہ بے اللہ بیکار تھی ونجنا الٹا بلکہ مزر ہو جو اللہ پاک نے قرآن اچھے متعدد مقامات دے بیان فرمائے اج میرا یہ بیان عجیب رنگ ہے جتو سنکونت ہونے ہو سکے موضوع ہکوئے دعویٰ ہکوئے ہر جہاں دے دلائل وکھ رہے ہٹھ ہٹھ ہٹھ دیکھو پوترالا رشتہ نسبی رشتہ دھی پوتر لا اولاد ہوم والا رشتہ نبی دینا فرمانی نال بیکار تھی وجے یہ بھی قرآن بیان فرمائے دھی رشتہ شہریت جی کو تے اچاس جماعے رشتہ وہ بھی ککھ نہیں فائدہ دے سکدا. این کو بھی قرآن بیان فرمائے پتہ نہیں نا مراد خوشام دیکھتا سو تراندر رہے لانتی لوگ کسے بیان کریں دیں لیکن قرآن دے بچوں نہیں کریں عجیب گال ہے کیونکہ قرآن اچھے ساچوی ہو سی تنال والا سبق تنسیحہ تنال موجود کھڑا ہو سی او چاہندے کا انہی اس واسطے قرآن کو ہاتھ لین دے کا انہی گلین دے کورا کتھا پیا ہو سی کتاب پیش کر دیکھو میرے دوستوں سان دیا پوتر اچھی بولو در بابے آدم علیہ السلام اللہ دے رسول نبی ہے نا اگر نسب اولاد ہومنا جنت گھن منجے ہا پاک کرے ہا نجات ہا، تے نواوے ساری دنیا دے وسن والے انسان پہلے دی مہار تو قیامت تک سارے جنتی نہ بن من جنا جو حضرت آدم دی اولاد رسول پوتر نا حضرت آدم رسول ہیں ہے نا بھائی اچھی بولو درا تے ابو جہل ویسی جنت ہے ابو جہل کو تے ترے نسبتن ترے رسولاں دی اک ادم علیہ السلام دی عمومی تھی گئی ولا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہی تھی گئے ولا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وی تھی گئی, گئی، قریش مکہ کہندی اولاد ہاں ہاں اسماعیل علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہاں کہنا ہیں تو ابو لہب تے ابو جہل جنت وچ بخش ہو سی کیوں کہنا ہو سی اچھا واہ بھائی واہ رسول رسولا صاحبز ہو جن جنت کہنا پیسے تیرے پیر دا صاحب جنت والے کڑے بولدا نہیں کیکر شاہ دا درگر شاہ وہ تے جنت وا پے رسول دے پوت تر رسولوں کا پوت وہ جہان وے دے ہے ہاں دسو کیا وجہ ہے کیوں نہ پہ جاننا پیا فائدہ یا کافی تاسلے باوے پشتا ستاوی ہزار پشتوں میں آجن تا می تو جنتی ہومن کی موہر لے کڑی اگلا بھی سمجھی کھڑے ہاں کہنا کتوی لڑی آئی ملتان والے دی گوس پاک کتوی لڑی تو سارا کچھ انہیں برداشت کرتے جنت یادہ خری لت جیڑی فائدہ قریب والا بالکل حضرت آدم دی کانڈ شریف سنے نہ تاکہ یہ لانتی نظریہ یہودیاں لیں آج بھنیا مروڑیا بنجے ناسا سے کہا ہوں لانتی دیا جڑا لانتی نظریات گھندے بیٹھے تیا اور شریعت رسول دیکھو ہیں دا بیٹھے جہنم سڑیندہ بیٹھے بھیجیندہ بیٹھے ولاؤ تو آپ نے جنتی ہون دے یقین ویدہ سیندہ بیٹھے حضرت سچی رسیمیں حضرت آدم علیہ السلام دے دو پتران دا قصہ قرآن ہے چھے میں سنے دا قرآن کیونکہ اللہ حکم فرمائے اپنے حبیب کو ہی حکمت واسطے کہ آپ دے دا بٹھائی رب رب سونا دیکھ ریا آئی کہ اینجھے غلط کفر دے نظریے یہودین دے پیدا تھی سے لہٰذا میں قرآن اج پہلے رابری کرونیا جڑا جڑا قصہ اللہ نے حکم فرمائے اپنے حبیب کو آدم دے دہاں پتران دا سنا اپنی امت کو یہ چشتی تے کوں این جلال پر دی سر دے سنے دے آج تک بھاں میں سنیا نہ ہو شا سناواں الله اكبر ارشاد الرباني فرمایا وتعلو عليهم نباب بني اعظم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل الامال احد ما ولم يتقبل من الاخر قال لا تقتلن قال انما يتقبل الله إنما يتقبل الله من المتقين رب جیشان فرمائیں محبوبہ پڑھ سنا قصہ اپنی امت کو آدم ہی حکم نہ کرنا ہی رسول کو حکم امت باہر وت لو علیہ پڑھ سنا بو پڑھ سنا جیڑا رسول پاک کو حکمو سی امت سی عالم دعوی کرے میں نبی دمارے سن رسول سناوے والا عالم کیوں نہ سناوے وہ وے؟ بولو تو آدم دلو پتران دا قصہ محبوبہ دے سنا سچا سو بالحق ہی حق نال جہاں میں فرمایا بیان کرام آد اللہ بھی جاند حق ہے محبوب بھی جاندہ ای ہو حقی کیونکہ قرآن تو باہر والا کی میں حق ہو بھی جلہ قرآن دے خلاف ہو بھی اللہ نے فرمایا قرآن نال بیان کر کر سنا توجہ ہو نا دوہیں پترے نیز قربا قربانا مختصر پہ بیان کریں نا جی میں اللہ دا قرآن سنے دے دوہیں قربانی کی تھی فتو قبلہ مناہ دینا ایک دی قربانی قبول تھی گئی والا میم مینا لاخر کی قربانی قبول نہتل کرے سی کو ضرور مرے سیری قربانی تیری قربانی قبول تھی گئی ہے میری کیوں نہیں تھئی میں تیک مرے سزرت آدم علیہ اسلام کا کانڈ جمیا پ فاصلہ نہیں واسطے نہیں بلا واسطہ پتر حضرت مت ماری گئی مت رول گئی اقل اڈ گئی سمجھ نہیں ہسد آیا حسد آیا ایسا سمجھ نہیں رہی اتنی سمجھ نہیں رہی کہ قبول رب نہ کرے قتل ہی گوبیا کرے نہیں اوئے بولو اوئے اتنی سمجھ نہیں ائی تو لنک تے کو ضرور مرے سامے تیری قربانی قبول تھی یہ میری نہیں تھی تے کو مرے سامے ان عقل ہوے سا تے آکھیا اوئے کاکا بھراوا میں کو تے سید تیری قربانی قبول تھی ونج راز کی ہیں تاکہ میں وہ پورا کریں وہاں کیا کاکا کہا پرہیزگار بان اللہ تو اندرو ڈر خلوص نال قربانی کر کئی بیا مقصد لالت وچ نہ ہووے جڑے اللہ واسطے کرے سیں اب لا پہ قبول کرے سیں انہیں پچھا تھے نا دھمکی دی تھی لیکن دسان آلے والا ویدا سے دیتا دسان کال انایت قبل اللہ فرا حابیل فرماو لگا وہ میں کیوں کیوں مریں اللہ واہد شریک قبول جو کریں دے شر متکی ہودگار ہوئے اللہ دے پرور دگار ہو گن دے بھراوا متقی بن پرہیزگار بن یہ قبول صرف پرہیزگارا تھی چوری بائیں کسی ریاست نہ وجہ مال دے موٹے دی وجہ کردگار کردہ اچھا رسول نکلیا پتر اے جڑا یہ اپنا تباہ کی تھی جو اللہ دی پہچان قبول رب نہ کرے تے مارن دی دھم کی کو اے رسول دی پھر ڈو نکھت اقلو فار کیوں جے نسب فائدہ دے وے جے نصب فیدہ دے ویہا تو جیڑی اککل او بے کنے آئیے ہی کنے آوے آنا اتھا پیچھے آکھنا پم دے جو ہوں بے پروہ دے کامن جتھا ایمان رکھیں دے اککل اتھائیاں دیے بھامے بھامے نصب ہووے تو بھامے نہ ہووے جتھا ایمان چاہ دے, دے اککل اتھائیاں دیے سمجھ اتھائیاں دیے میرے خیال اللہ پاک میری گرور گر تو خبردار بندگی کھین دیا نسب برا دریاں نہیں چلدیا بندے عشق شدی ترک نصب کو جامی کے دری راہ چیز آشک, آشک, آشک آدھے شک کا جس لے بندہ بنسے جامیاں اتہ نسب برادری چھوڑ کیوں؟ دیا بھی راہ چمان دراہ اتہ برادری نصب نہیں چل دے اگر چلتی تو صرف دل چل دے وہ ذات نال خلوص چل دے پام بلوچ ہووے بامے میراسی ہووے پویں کوئی خان ہوئی جاتر ہوے پاو ارئی ہوے بے بنڈ ہو دل <سؤال> بنا رب دے جے نسی بنایا تو سیاد بھی مجبد تھی دمکی گو ایمان آ گال ہی سن بولو اچھی بولو ایمان آلے گال ہی سن مسلمان پھر ہا بھی جنتی پھر گیا کلے تک کلا نہیں می انا تل باس تی آئی لے میرا بھی رواج تات چیسے میکو مارن کی خاطر میں تیرے اگو ہاتھ نہ چی سان کو لئے نہ کیوں قتل ہو میرےز کچہ کوٹے تھانے مسلمان رلے ہاں بول دے صحیح بولا بول بولا بول سی بچپن خوش آمد بچوان حضرت حابیل قابیل کو حضرت آدم علیہ السلام دا پتر جہاں نیک ہے اللہ دا بندہ یاد بھاوے بہ سے بھی صحیح تے ہاتھ جا میں ہاتھ نہ چاہ سا کیوں تاکہ تیرا گنا تیرے سر میرا گنا میرے سر تیدے سر تیرا گنا سر میرا گنا سر تم مرے سے گناہ میں تر مارن دینا کرے سا میرا گنا کیونکہ میں نیت چکر والا میرا گناہ میرے سر ہو گیا نا جڑے میں سوچنا ہی نہیں ما ہی کو مارا مجھے تیرا گناہ ہوئی تیرے سر میرا گناہ ہوئی اگو سون نیک تے سالے باب آدم بے لائق پتر دا جواب اگو سون سبحان اللہ جیہ جواب اگو جاریے اگو کیا آکھا دین کیا آکھا سناما سناما بولو بولو اِنّی, لگ, اِنّی فلا رب لو بھی راوا میں اپنے پرور دہانے بناو آن آب کو ڈردا وا میں تے گرے سا کہنا ہاتھ کہنا اٹھے سا توجہ اینی کا جزا لضرت حابیل اسلام نے حضرت نے فرمایا گنا جہن مالی بن سے اصہ وار بن سے جہن میچو بن ہیں توجہ نبی پتر کو نبی پوتر پیاخ جاہے آلے میں جاہل گوالبی پوتر گیگو کفر یہودیا تلریڑے دے تلا بھی گٹے من گیٹے منتھا اندھا تھی اپنے بابے آدم علیہ دے نیک پوتر دان تبق گھن گن فرما اللہ قرآن فرمائیں وہ کیا فتقو نا میرے سہا بھی جی قتل گنا کرے سے جہان میں جو وے سے جہان میں بن وے سی آخیا تبزا تو جنتی بن سی سکھنا چاہتا قتل جناتے ابے بس گل تو بہت خوشام پی آن قرآن دی منو یا منو میں بول وہ بول مرے سو، من سوگے پہ کسے قرآن نے کسے کالم زندہ باد زندہ شیر اسلام بفکیر اسلام استاز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد جشتی صاحب کرنا اگر ای سبک یاد ہوں سجدا نیتر نوام نیودی کی جھولیے چ نا ڈگدی کی جھولیے ڈگ کے جڑے چتر خان ڈینا پیرے کا نتیجہ خوشامد کا قرآن کا سبق نہیں یاد کسی جی آخ کا میدان سڈو میرے قرآن ہے ہے شیر ایک قانون قانون دا پے نبی دا پتر نبی کو قانون ڈسے دا جڑے خوشامدی کتن میں ہونا ہے کنے پوچھدا انگریز دا قانون جڑے بہنے لا تھے ایں دے سید غیر سید پیر دا پتر غیر پیر دا پوتر. خان دا پتر فلانے دے پتر کہیں کوئی چھٹی ہے وہ قتل جو سید کرے 302 لگدی ہے کہ نا پھٹے لگویں گے نہیں جو قانون چ لکھا لا ہو سد کترا سڈو کرنا مرو مرو بلا سور دے سجدہ لانتی انگریز کو, کو گستاخ کیوں سد سید میراسی کرے تر نو ہندو کرے تر نو سکھ کرے رہے نو چوڑا کرے رہے نو سید کرے رہے تر سو نو ولی پوت کرے تر نو خان دا پوتر کرے تر نو یہ سارے واسطے ہکا چوری کیوں بنی لاتی ہے کہ نہیں پوچھی؟ شہر کی للکار ہے شہر کے لڑکا ہے کیا آپ کا نام رہے گا کل سید کوئی کل ہی سید سکول لال تھے انگریز دے قانون نفرت رکھیے جو ایک گستاخ ہے اللہ مرادہ دے تے سو لوگ کرے سید تام پھانسی کو تو کپڑ دے کمی نے قانون کو کمی نے تعلیم کو ذرا بھی حیا نیا نبی دشب کہیں کئی سید نوکری دنکار کیتے میں بولتا نہیں مر انگریز برابر تو تے تو ہی نے رسالت کہنی چشتی رسول اللہ دا قانون برابر دا جگہ سے ایک قانون ہے ایک قانون دسندہ پہ اللہ جو نبی دا پترے وہ بھی پہلے رسول دا بچہ ہے تو والا ہونکنے جو پٹھا کام تھے اگو بھیرا پہ آدے جہنمی بند تھے اینی پیادہ جنتی بندہ بھئی آج پہلہ مونٹ رکھی چکے تیرے جنتی ہوں بندہ پہلہ قتل کی تی جیا سو پورا کر جنت پکی ہے ایٹنا مراد بدھونا مراد متھے لگ گیا نمبر رشولی ہیں جے کھاچ دے پتران دے ہاتھ اے تے والا برباد حضرت صاحب ورگا حکیم ملے تے سمجھ آئے نارائ تقبیر نارائ رسالت عظمت و شان مصطفی عظمت قرآن حضور خواجہ محمد شفیع سرکار مجدد دین و ملت شیر اسلام مفکر اسلام حضور قبلہ مفتی محمد فضل احمد جشتی صاحب سمجھے قانون قانون قلیل کو حضرت صاحب امیح کثیر قلیل تے خاص قانون کہنی انہی دے سارا راز لا تھے کیا کاتل پاکستان وزیر اعظم تے ستر کو اپیل کری چھٹ نہیں وا لیکن کوئی آنکھیں جو قاتلان دا چھٹنا پاکستان دا قانون ہے تو بے وقوف ہے اوترا او قلیل ہے زیادہ پھٹے لگ دیں حضرت, حضرت حابیل اپنے بھرا قابیل کو ایہو قانون پیا سمجھیں دے بکشن دے آوے جب ہاں میں باکش چھوڑے پارے حق دار جہنم دیں جرم نال جنت کا دا حقدار نہ بنی نہ سمجھی جنت کا دا حقدار نال بنتے برائی نال قتلا قتلا من اللہ سونا فرمے دے آخر آخر قابیل آدم دے پتر دا نفس اپنے بھرا دے قتل تھی گیا تھی گیا اللہ خاسری بربادی گاٹے جو بن گیا وہ فلاح تامیابی پاو نہ رہی رسول دامیاب دا دا رہی۔ فال ہین کا مفلحین دا ہی پوتر فلاح سے کامیابی پاوا پوتر اللہ فرما دے فرمانے من الخاسرین فاسباہ او خاصری نیچو بن گیا خاصری نیچو بن گیا او مخف... من اللہ دا اے خالی پچھو قانون بھی نہیں ادھر او کر بھی دکھایا والا نہیں رہا فرم والا نہیں رہا کیوں یہ ہمیشہ عزت فلاح دے کامیابی دا اشارہ دے میاں صاحب دا پترے دا بچ wrote, اللہ فرمایا اسباہ مین الخری کیا مطلب او جڑا عزت دا لقب ہی کٹیا گیا معلوم تھے <izin motion> نبی دا پوتر خسارے بن گئے تو ولی کا پوتر جان فلاح بن سی سمجھنا عجیبیاں کسے اگو جلدی ہیں بخاری سنے دے ہیں جو بنتی پیے سناوا بخاری شریف آہ! آہ! اللہ اللہ کتاب یاد حدیث نمبر اٹسٹھ ستاسٹھ اٹھ ستا سر کی نعرہ تکبیر گول میں ربیر نراہ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تحقیق. سبحان اللہ یعنی اب نمبر رضی اللہ عنبی صلی اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شریف نے فرمایا تک بے گناہ کتل بھی جتم بھی تھی سی او گناہ دا قتل دا گناہ مل سی قاتل گلاسا پہنچ سی آدم دے پہلے پوتر کار اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. خدا دن سو سو قتل قصہ سنا رکھے نے باقی ہارش لکائی رکھی سادس جار. سادس جار. دلیر کار بیٹھا کسی تری سنچری پوری کرنی نہ رے تاخیر تبلا بڑے حضرت صاحب تبلا چھوٹے حضرت صاحب صاحب سبحان اللہ اچھا جتنا میں رہتا ہوں آسکان مسکین گریب خان ہے آسان حضرت سال آستان امام ابو یوسف ردی اللہ تعالیٰ ہو امام محمد کو فرمایا جتھ میرے استاد ابو حنیفا نام لکھ سا ابو حنیفا اتھا ابو یوسف نے ل عربی ایک سے کنیت تعظیم آستے احترام آستے استعمال تھیں دیں جیڑے لفظہ نال تو ذکر کریں میڑے استاد کنہیں لفظہ نال میڈا میں کوئی عدب نہ بڑھانو ایمان نال کتاب الاسلت جتھا پڑھ دیں جتھاں آن دیں قال ابو حنیفہ اگو والا آیا کھنا دیں قال یعقوب یعنی امام ابو یوسف دا نام لکھا کنیت ابو یوسف نہیں لکھ دے کیوں جو استاد کی برابری نہیں پڑائی کا اثر نا گستاخی میں ماحول حضرت صاحب فرمایا گستاخی کا دور چھپ گیا چھپ چلو جی کرے سنگ پتا تو نہ ہو آستانا گولڑا شریف آستانہ مہرباد شریف آستانہ امام باباد شریف بآ شریف بولو بولو بولو نہ خدا کا نام خوش آمتی ہو تا تباہ کریں لوگوں کو میں کوئی ہے جو تو حب الاسلام لا معنا تکو تکون عارا لنا, اللہ لنا اللہ ہوا پر نے چنگا پیار کارنا پوہے یہ پیارا پیار بھی سارے آر بن گئے اللہ اللہ اللہ, ہوا اللہ ہوا نا مراد انگریز باندر دے فرماؤ قرآن خدا دا قرآن نے دسیا جو پھیرا کیا بھیراوا وا بامے نبی کا پوتری جہان سے بن ویسے دی جزا جہن میں جنت کہیں بولو برے سونے نبی سے ہی فرمایا قتل تھیں تھی, تھی مناحق جاتل گرو سلام آخرت دی او حصہ وہ عالم لوگ لکھتے پتہ لگ لگتے اگر کوئی برائی کی بنیاد پہ برائی دا مڈ رکھے قیامت تک جہا بھی برا کوئی برائی کرے سی وہ پہلے برے کو حصہ ضرور مل سی سزا ضرور مل سی ایویں قانون بنا جہی بنیاد رکھے سی کیا مت تک جتنے بھی ہنکی کرے اسل جباب جی ہنیک مل ملسی ہوں مٹھ رکھنے والے کو بھی ضرور مل سی آئے آئے آئے آئے آئے آئے زند زندیا خلافت محاویہ معاویا حکومت معاویہ ہاتھ چوک کے بول سیاست اللہ جو ہے مرو میں زیادہ کو لمبا نہیں کرنا چاہو ایڈو سجے گرہ جو گرہ لہدا وا تو ہاں ورنہ ہی مضمون کتیں ادا کی تا من منسنفل اسلام سن اتن ہاسن اتن یہ حدیث شریف دندر ہوں مضمون کو ادا کی تاگے لیکن کمال اے حدیث واضح پر ڈسین دیئے کیا کہ بھا میں نبی دا پت رہی جڑے برائی دا ملٹ رکھ کھڑے اور سہبزادہ صاحب سارے اللہ کا زمانے دیا جیس وقت قاتلانیاں کٹھیاں تھی اندین نہوستان وہ حضرت کو پہنچ جاتے اور کیا کرے سو میرے خیال آج آج خدا نال بھی ناراض تھے قرآن کا حوالہ نہیں چھپایا رب نبی دے چھپایا جی ربول رب رب رب لانت خوشامت لانت, تے خوشا تے لانت تے اللہ رسول آخ ہے جب قانون شریعت دا شریعت دیک سو دیسوں سے قسم داد بھی کر کے آنا سنو اثا بھی اب بسیرت کیونکہ سجدان دے اندر خوش دے اثرات بہت مضبوط ہو چکے ہیں کر کے قرآن و حدیث صاف سن دیں اندر تسلیم کرن تو انکار کریں دے اندروں بعد اوقات جھٹکا لگ دے ہائی غصہ لگ دے سمجھے ایمان نہ ہو من دی نشانی ہے یا کمزور ہو من دی نشانی ہے جیسے لے سن دا ونجے تے تھر ونجے خوش تھی دا ونجے سمجھوں سے لے سب نہ ہوسنا دورن ایمان کامل تھی گے صدقے صدقے صدقے صدقے صدقے اور اساں جڑا کامل ہوں دے یا کامل دہ تربیہ دیافتہ ہوں دے وہ ہمیشہ نفس دے اُتے سوٹا مریندے جتھاں دیکھ دے جو اتھاں کرکیفیت بدل دی اُتھاں ولا مریندے ولا مریندے ولا مریندے اخیر کپڑا چٹا کر کے دھوبی آنگوں چھوڑ دیندے جیہ جتنے تک میل نظر تھی دھو بھی سٹے سے کاش کے مراتب شاہ اپنی چادر گھنے گا حضرت صاحب हम तेरे को चादरा नहीं सुपड़िया तकबीर जेरे जी दे बैठे ठरके सुनते बैठे हो बोलो नारे तकबीर नारा रिसाला कही तू दिल छाई मैं खूब नहीं دے وہ اثر اپنا پاتے سلامان تھوڑا جا پیچھے پہلی ڈیمار کوئی نہواہی کوئی نہ ہو سی تو پرواہ قائم کربلا مسلم والے سبق پڑھی کڑے اچھی بول اچھی بول صدقے صدقے صدقے صدقے صدقے صدقے اے دے اللہ اکبر و کبھی گل لگا قتل مدیا حضرت آدم پتر کابل زمانے کے نے کے گنا سر سروے بل جے جی کاتلے کو ملد جن کو ملد میں توجہ توجہ پڑھائی رکھنے والا بھی سیدے، گال کرے نام سچی کسا یزید دا سکول ہوں یزید دا سکول ہوں دا، سد داخلہ کنجنا ہے سکول ہواخلا کد یہودی دکول صدقے ساخلا صدقے خوب خوبے خوب تے سید سکول بڑا گے پہلا. سید پہلا سکول بڑا گے ہن سکول جو کچھ نکل دے انہ سارا سواب قیامت تک جتنے تک یہ چل سی افراد دنیا دے جو جو کفر و گستاخیا جو جو جو بھی شیتانیا کرسل کیجن ہی نسل اگ سی لگو تو کرے سن وہ بولتے سے یوں مرے بکول کلندر اقبال سناو اللہ سارا کلندر اقبال فرمانے نسل کر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی نسل مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تندر رہا گزر اکبالا سبحان اللہ! سبحان اللہ! اپنی بربادی کا سامان اپنا برباد تھی جن نسل مقدم کی تو نسل اگو کی دو دین پچھا رکھیو میرے دے میرے دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے نسل مقدم لینا سید بد مذہب ہود بد سید ہودی ہوں کڑے اوی دین ایمان تباہ کرے انہیں کو اتنا تمیز جو مقدم مذہب نسل مقدم نہیں تھی سکتی مذہب نسل مقدم نہیں ساڈے شریر سکا لکھا سیڑا سادی علم با عمل متقی ہو بدکار سید کنے ہودہ حق زیادہ ہے شرمیاں آج ہوندہ نتیجہ ہے اور والا اتو فتوہ سنے دن آلہ حضرت گولڑوی دا وَنَا مُرَادْ گَرَا پُوِی سمجھ دے گھن میں دے صحیح کیا لکھے آپ کا نے اے فتوہ پوچھا گیا ہے جو سید زادی غیر سیدنا نکاح میں چاہ سکتی ہے یا کہنا اے پوچھا گیا ہے جو صحیح سید زادی بغیر اپنے وڈیرے بزرگ خاندان دی مرضی دے کہیں نہ کہیں غیر سید رشتہ کار کھڑیے او غیر کف وچ رشتہ بغیر اولیاء دی مرضی تو تھے یہ ٹھیک ہے اپ ہون دے برسے سبحان <تصفحانم> وے نا مراد مونج کٹی لا تھی میں اردو بھی سمجھ نہیں اندی پتہ نہیں کیا ہے او سری تے پڑھی بی کا بیٹھے خوب ہے خوب کیوں کیوں دے اندر ساڈا ایک مفتا بے قول امام حسن بن زیاد لؤلیدہ کہ اگر غیر کفو دے اندر رشتہ بغیر مرضی تو اولیاء دی ہووے تے او نکاح نہیں تھیندا میرا پیر ایتھا پہ ناراضگی کریندا ہے اللہ اللہ اللہ بل دے نہیں بلے دے نہیں سبحان اللہ سبحانم، سبحانم لیکن یہ بات وہی چل رہی ہے نسل مذہب پر مقدم سمجھی جا رہی ہے یہ دنس بیان نہیں ہو سکی بی برادری دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا وہ آج کل یہ چل چلتی پی ہے سید ہوے تے بھاویں تھی گیا ہوے مرتد اللہ کو دی عزت فرض غیر سید ہوے شودا تے بھاویں عالم متقی پرہیزگار عزت دار زمانے دا ہوے آدن بھلا اے ہوں اے تھی سکدی دی عزت کروں اچھا اسا سید غیر سید اسا ہی دی عزت کروں بل بل بل بل بل آخ میں پیری شاہ مراد بدھو, بدھو جہان بہان اگریزی جہان کو سیاح کیمام اللہ, بسم اللہ. مرشد سید اللہ مولانا نہ گلام محمد گوٹوی شکر مولانا گلام محمد گوٹوی گوٹا ملتان آپ سال پڑھتے ہیں میری ماں بلویا مولانا غلام محمد گوٹوی دا وقت استاد فرمایا شاہ صاحب آپ کھٹڑا چا دے سر گرمی دا وقت روپاہر لگے ہوئے مرشد کریم استاد شریف گھر بیٹھے نندرا آ گئی باہر سارے مرشد کریم کڈڑا جا دے سر ہویلی تر باہر گزر گئے استاد کریم اٹھے باہر گئے آئے اس دن خڈڑا سر کھڑا میں نشاس ہے رکھیا اب ارد کریں سونا حکم فرمائی چاو رکھا ہو میں آنکھے متن رکھ دغیر پوچھو تو گستاخ سی نے ماریا میا بے نہ ماریا بیا میں اس واسطے میں استادی کو او بھی سکھنے سدکے آستانے چمی دے پن چم لے رہ نالے رہے جڑے جہجر رہ گئے ایمان خوب ہے ہوں تیرے سامنے نا جو قبل عالم نور محمد مہاروی دے دربار دے سید घाटे कपड़े पा दे जिम्मे कुत्ते नहीं फिर देरद सही बारगाह कुछ लगभग मैं जंगल सियाद कर न लंख्या कुत्ते फौंक आई मैं ख्या रात दट में देखा दे सही कुत्ता इधे कि फौंक दे अंदर गया فکیر کو شگہ نہیں میرے سوا لال آئےکن دی آواز کر دی اید. فرمین دن میں آپ پیا فاؤک داموں بار گاہ سنے اس دلیل بڑا ترف کریں دے میں میں کتا سب تلیل میں دلیل بنتے نہیں کھاوا متن مہربان میرے تے مہربانی جا محمد نسو ہوں خواجہ فرید کا کلام کتا پڑھنے جو پہلے میرا سی میں سو دے تیرے دردیا کہ دا بولو تو سہی بھائی بھائی آخو تے امام بسم اللہ تاریخ سنت صحیح نہ ہوئے امام اللہ رسول دکھاتر بے زطا زلیل رہونا دی کی دی اللہ دی وڈی زین زمانہ زمانہ مل جگ تھوڑے فیکڑے ہے تھوڑے کاندڑی ہاں تے نام چمپ فوت وکادڑی ہاں باندڑی آتی میں باندڑی ہاتے باندڑی آتی میں باندڑی ہاں ہمت اردیا کتے نہ میرے شیرکے وہ بولو اے نبی پوتر ہال سن بی آڈو نبی گھر والوں کا ہال سنا ہاں متن کوئی رشتہ دے دے اوترا و سادات بڑے کھڑا ہوا اللہ ہوں بوجی کٹ چھوڑیے خوب نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ خلاسا سبحان اللہ کہ جلدی چھکی کہانی نمردا دے دیں اللہ پاک نے ہزور دیا ڈور زوجا محترما زوجہ محترمہ ڈور زوجا محترما جرا مثال لے گاہ میری سمجھ نہ مثال لے تھا کوئی تقدس کیا بیان کر سکتے ہزور دزواج متحرات ادب دی انتہا رب ان دو بی بی مبارکاں دا قصہ قران دی سورت تحریم میں اے سبحان سورت تحریم وچ او قصہ بیان کر کے تھوڑے ج ڳال کر کے نا اللہ پاک ہن اے تھوڑا جا ایتابانا رنگ ایتابانا رنگ بواتبانا رنگ جھڑکی دا رنگ کر کے پھر اللہ پاک ان مسال لرمایا میں مثال دینا نبیاں دیا ڈو گھر والیا ڈو نبیا دیاں ڈو گھر والے مسال دے تا کہ ہن کن وت پکڑا ہے اح نبی دیا گھر والی اے نبی دیاں گھر والی اے میرے حبیب دیا گھر والیا میں ڈو کسا سنے دا قصہ یا براچا پکڑا ہے میری بارگاہ رسول بارگاہ بچہ نازے بندے بن کے وقت گزارنے یعنی کیا مطلب کہ ناز نے میری بار گاہ چاز نہیں چلتے فرمر تلو امرا تلوت کیا تحت تہتا میں عبادنا فلم وکیلن خلن رما داخلی اللہ فرمایا اللہ مثال بیان کریں دے کافرا واسطے تعریض ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل تھوڑے تو نہیں ہونا جیڑا اس انجام تک پہنچاوے مثال کافروں کے لیے دی جا رہی ہے لیکن نبیوں کی گھر والی کی لیکن اس میں تعریض ہے حضور کی ازواج متحرات کے لئے تنبیحاً کیوں اتبنئی ربی فاحسن تعدیبی حضور فرمیدن میرے رب میں کو عدب سکھایا تھا داڑا دا سونا سکھا ہے اور رب اپنے حبیب کو عدب سکھایا میں یہ قرآن کا ہے کانا خلقہ القرآن تعریض تھیں دی پہیئے کوئی ایج عمل تھوڑے تو نہیں تھی چاہی چاہیے جی پاک پہلو رہ دے او ہمیشہ پاک سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ فرمایا اللہ دو نبی، انہیں گھر والا ایک نک لوت علیہ مسلام و والرحمات آ گئی فرمانوہ دی گھر والی لوت دی گھر والی کان تا تہتا دین من بہ د گھر والے سارے پاک بندے دیا سکھانا تا ہو سڈے نبیا دیا گھر والی ڈہ نبیاں کی کیتی خیانت ہوما کی فلم یوگ نے یاما ڈہانبیاں انہاں گھر کو کوئی فائدہ نہ اکبر اللہ نبی خیانت. خیانت دی؟ دی. یعنی دین بدلیا نہ دی. یعنی منیا انکار کفر اللہ اللہ نال رل بیٹھیا ڈشے لفظ آخو انگریز نہ رل بی یوی نل بیٹھیا خیانت تھی گئی کفر نال رلیا دی خیانت تھی گئی تھی گیا مرتد کافر جڑے کافر تھیا تلہ فرمند فلم یغنی عنهما اللہ اکبر بھاوے رسول تے نبی ہن وال کوئی فائدہ نہ دے سکے ایندا مطلب اے نکلیا جو نبی نال نبی نال کوئی رشتہ عورت دا رال ونجے اگر دین ایمان نہ ہوئے تے نہ خود ران کو فائدہ مل دے تے نہ ران داریں کو مل دے کو ملتے ول قدرت آ پچھلا قانون شریعت فرمایا والے مومنے واسطے بھی دسے نہ فرمایا ہیک عورت ہی فراؤن دے گھر والی فراؤن کافر ہی فراؤن کافر ہی اے عورت مومنہ ہی فرمایا کافر دے گھار جبھاں رہندی رہن دی ہی لیکن کفر نال پوری غیرت مجبور بیچاری پھس گئی مجبور بیچاری پھس گئی جو اول قانون سارا کچھ ہوندے ہاتھ تھے چیئے ہارش ہے ہوندے ہاتھ تھے چیئے یہ پھس گئی ہے مجبوری ہے چیئے بی بی تو فرمایا این کو نقصان نہیں دے سکیا ہوندہ کفر صدقے صدقے خوب ہے حضور انہیں کو فیدہ نہیں دے سکی نبی بن نبوت معلوم ہوا سارے قصیہ تو جہی اللہ نے قرآن دن اساف نہ خریدا اور کم وقت نہ پڑی اشتہ حضور یہ ہو سیا جا سا ایمان ہو سی صاحب ایمان کہا مستفا دی شریعت والا ہو حضور بولو کہ نہیں امروہانیاں اچھا اتنا نے کہیں کو پریشانی آبی سونے ہر سبب ہر رشتہ قیامت کو کٹ ویسی میں محمد دٹی سی دیا مطلب نکلیا ترآن سنا ہی بیٹھے یہ نبی درمان میں مسلا بالکل آسان ہے. نبی سے جڑا ورما ہے جب تک مومن راضی جب تک مومن راضی اگر نبی میری شریعت ایمان رکھ دے تسلیم کریں دلو منیں گنا محمد کی شفات پہ جی ایمان ختم کو منے گا لئی یہاں یہ ابو لہب کا ابو دے میرا کوئی رشتہ گئے نہیں چاچا کو پسند کی تکبیر نار رت ناراض تحقیق خلافت حکومت معاویہ سیاست امام آسان hey. شریف سمجھ ادور نے رشتہ نہ سب پہلا رشتہ نہ سب پھر سبب در ہے حضور سبب ترادری نہ ہوئے حضور نے فرمایا ہر سب سبب شیر ٹوٹ وے سی میں محمد کا نا سی کیا مطلب اورو حضور نے فرمایا لاکرا بہنی بہنا ابی لہب ابو لہب کا رشتہ حالانکہ چاچا ہے پسند کی ت چاچے کافریں کو پسند کی دے، چاچے چی کو پسند کی د کا پسند کرن نبی دا رشتہ ترٹ گئے فرمایا کوئی رشتہ نہیں رہا سلمان فارسی دا رشتہ رسول اپنے جوڑی حالانکہ سائی پتر پوتر سلمان فارس دیر آئی آئی سی کا پتر نبی نے فرمایا سڈے اہل بیویں کیوں نبی ایہو راز کھولے کفر کرے سی وہ سڈے تو ترٹ گیا جیڑے ایمان چوسی غیر ہو سی نال جڑ گیا آہ, پہلے شریعت پاک پھر سید پاک صدقے, صدقے, صدقے. سارے جٹ طبکہ سارے دوست بیٹھے ہو میرے حضرت صاحب مثال کم کریں آپ نے فرمایا سا کے فرمایا ہی دسو اگر سید غسل فرض غسل فرض ہو سید سے نکرے oh, سوڑ پاک پاکرا سی ہائے سمجھ نہیں پہ آئی وی ہے سید عمران شاہ صاحب ملہور دے میرے دوست مخلص آپ فرمیدن حکا گاہل ما جتھاں باہنا کرینا پتہ ہی دنیا سم میں دی ہے حضر صاحب صالح بزر کے نگالی ہیں اللہ دے فضل نال جیڑا آکڑا لگ دے گال کرو تے ہی ستا ویندے آپ دیکھوئے وہ ایمان اللہ صاحب اور سید دے اوہ تے غسل فارض ہوئے تے غسل نکرے۔ مسجد بڑھ سکتے قرآن کو ہاتھ لا سکتے بولو بولو بولو روز رسول کو ہاتھ لا سکتے دے، نانے دے کمرے کو ہاتھ نہیں لا سکتا <تص erstmal> فرض دے گھر ترپار نہیں من سکتا جہٹ مٹی کا بنیا دے نیڑے نہیں من سکتا کو گوگا سریا ساری شریت چھوڑ دے نانے وہ سہی رسول اکرم دے رو دے کو ہاتھ نہیں لا سکتا ساری شریعت رسول دے نیڑے سی پسے بولتے شیر خوب ہے تو اللہ کے زندہ بادل چشتی صاحب اگا بداسا تال ہیں سبح لو سمجھ جو ہے گال سمجھ آئی بھی کہنا نماز غسل سید دے پیچھو نماز پڑھ توبہ شرم کرو کیوں نہ پڑھ سو سد پا کے آج تو بعد نہ سید کا غسل نہ وضو ستریاں سد کو پچھو اگریز قانون چ ملازم تھا ہوگیر اگا نہیں بن سکتا سد کے رسول شریعت تو بغیر تو کی رہی لا ہوا سمجھا مار تدکے سدکے سیاح سدکے سیاح سدکے مونفل موتی مونفل موتی شمار موتیمار سنو زمانے کو اصا سا ادب سمجھ سو سید بھی اگر سیانے ہو تو ہی شرط نا زمانے کو بہ ادب سمجھ ہر جہاتے ہر کام وچ صرف سید دا نسب دیکھیں اگو دے کوئی شانہ نہیں ہو خوب ہے دے سید کھڑوتا ہووے مقابلے جو اٹھن والا اکھا ہے اللہ اکبر خوب حضور خوب کوئی بندہ مقابلے چ نہ اٹھے وہ اخر سید بلا مقابلہ وال اکھا ہے یہ ادب بلا جہان ہے اگر توجہ ذرا س... نوکری کی واری آئے سید نا دیکھن میٹرک کیونکہ جسے سید نشہ بھی اتنا اچا تھا ادب لوگ مطلب میٹرک پوچھن دا کیا مطلب صدقے, صدقے. بہاد با لوگ ہیں بابا میں تو گستاخ بیٹھا نا جی بھی آخر سارا گستاخ ہے دشمن بھی آخر سارا گستاختاخا گستاخ چلو, ہی چلو ہی من ہو سکے حجر جان بیٹھا ہوا میرا ایک کلپ بھی صدقے عجیب عجیب کنجر وستے ہیں یا لانت صرف اتھے ہی ملنے مسالے چلو لانت رام میں آدھا بیٹھا جی جہان ادھا بال ہے مولیاں مدرسے سید ونجے پڑھا مان می نہ پوچھے کیا پڑھتے بھی پڑھیا نہ آگے پوچھتی بیٹی مار. نا مراد مولی پوستا نا مراد جان پوچھتا بیٹھی میں پڑھیا جا نہیں جی سید سس بیٹھا ہی تو بعد بات کہ چاہر مدرسے کا مفتی سید ہو اس مبارک نصب کے بعد پھر کوئی چیز ہے ہی نہیں جسے سید کہیں کن رشتہ منگے وہ سد دسے اگا تی پوچھنا جہیز ہے فلانی ہے مکان ہے کوئی شا ہے نہ چپ کر دے توجہ میں لطیفہ کرے نا بیان بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, جیری جماعت اچھا میں جڑے ایک وہابی وہابی بریلوی شیا اوک مرز سارے دے سید ہیں وہابے بھی سید ہیں نرزائیں بھی سید ہیں ن شے بھی سید ہیں نریلو سارے پاس سچی دشا ہہا بھی جڑ ان سجد کو کیا سمجھتے ہیں جڑے سننے بچے بچسر مرتاد یا اکثر گمراہ انہیں آخر بابا مسئلہ ہے اگر بریلے کنے پوچھیں بہاوے شیئیں تو سیاد ہُنے دے بارے آکشن کوئی تل بول وہ بھی یہ ڈو فتوی لائسن یا گمراہ شیئ کن پوچھ بائے جہی سریلے وہاوے بچہ لئ انہیں لائسن بریلو یا شیئیں بچے اپنا وہب وہابے شیعہ کیا فتوا لو یعنی فتوا پھردار ایویں سچی دسا ہوں خیر ہوں خیرے سید آ سید پاک ہوندا ہے ہوں قانون کے گیا हा, हा, हा, کہتے हा, عجیب گال, گال, گال میرے خیال سے مراتر شاہ کو سا احترام و فرض کیونکہ وہ سید عارفہ زہرا زہرا کی بھی غیرت رکھتے ہیں ہر مطلب مولانا میری یہ در حقیقت ایک حدیث پر کلام ہے انی تار کنفی کو اس حدیث کے میں تازہ ترین کلام کرنا ہی اور توجہ بسم اللہ, اللہ. مطلب یہ ہر تمام مذہب والوں کا اس بات پر اجماع مرکب ہو گیا کیا کہ بعض سید سارے فرقیاں اتفاق ہو گیا کہ بعض سید یا مرتد ہوتے ہیں یا گمراہ یہ تمام فرقوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا فرق کتنا ہے اگر وہابی سے پوچھو گے تو وہ کہے گا شیعوں اور سنیوں والے اگر سنیوں سے پوچھے گا تو وہ کہے گا شیعہ اور وابیوں والے اگر شیوں سے پوچھے گا تو وہ کہے گا وہابی اور بریبیوں والے تو بعض پر حکم تو اتفاقی ہو گیا سب کا معلوم ہوا کملا اس بات پر تمام فرقوں کا اتفاق ہے کہ شریعت کے بغیر نہ کوئی پاک ہے نہ کسی کی نجات ہے اس پر تمام فرقوں کا اتفاق ہو گیا فرق اتنا ہے کہ یہ جڑا ہے جملہ یہ ہونے حکم ہر فرقی اللہ اپنے مقابل فرقیانے میچ جڑے فید بس دے لو یہ انہیں تے لائی جاندہ نا لائی تے جاندہ ہے پتہ نہیں سمجھیں میرے گل گے نہیں اور جیڑا نبی نے فرمایا میں تو تڈے اندر بڑے بدنی شانہ والے ٹو چیزاں چھوڑنے پہ قرآن ایک اطرت اہل بیگ اگر آخو کیا متد سارے واسطے حدیث مرکب تھی سی ہرکے والے تمام فرقے والے اتفاق کی بیٹھے باز گمراہ جروری فرمانے قرآن تے بیت جدا نہ تھی سن جدا نہ تھی سن ہمیشہ کام راسن کٹے راض میرے کو والے روز روز ایک پہ آوے سن معلوم ہوا یہ سارے نہیں حسن حسین جیسے مان ہے امام زین العابدین کیتے مان ہے جڑا امام حسن مسنا نے کیتے جڑا امام علی رضا نے بی مان ہے جڑا امام ابو قرائب محمد بن آمزانی نے بیس جس کو یاد ہم روایت دراوی آپ بیان بیاں دے معلوم ہویا سونا اس حدیث دھوکھا نہ کھا پے تھی تک ہے او او او او او علی جی سچی ڈال قرآن جناح کر چوریاں بھی فلما چنجر زیادہ بنے بدے ہریم شاہ وغیرہ کیا کیا ہے ایمان نال کی وے آکسو نبی فرماوے قرآن تھی سک وہ اور کیا مطلب یہ نبی اے سونے نسے یہ میرے حسن حسین کی مانا اتحاد تور پتی ہو جی ہومل اشیرت نڈے قریب تر نبی دا رشتے دار ہیں نا اتھا وہ براد لہذا حسن حسین حضور نے دسے امامت حقدار جس وقت دے مقابلے دے وچ ہن ورگے نہ ای ہو سن لہذا ہی سا کہ سارا اقید حضرت ماویت زیادہ حقدار حسن, حسن حسین انہیں امامت جیز بھاوے ہیں لیکن احق نہیں اولا نہیں اولا امامت حسن حسین دیے نئے تقبیر نار رسالت شان امام حسن شان امام حسین شان شاہ خین آخر قرآن دا قانون دا بانیا. بسم اللہ، بسم اللہ، دے اندر بنا دے مغالتے دھوتے ونجن وجن سی دیں جی ہاں ان کو گمراہی چون اللہ کا قرآن گھنے. بولو بولو بولو بولو, بولو, بولو. تصا سمجھتے ہیں سید سیدھو پا کے کچھ بھی نہیں تھی بنا یعنی قانون چیمے چیویں تس ایسا سمجھتے ہیں قانون چیمے چیویں جو سید کو کچھ نہیں تھی منا. قانون قرآن نشے پے جہ نبی زیادہ نیڑے ہو سی ان سزا بھی ouais. تے جزا بھی ڈوڑی ہو سی قرآن خدا جی ہاں کہڑی جاتا بہان فرمے دے درا اللہ توجہ ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. نبی میا بے فاحش نا یدہ اخلا اللہ فرمے نبی دیا گھر والیاں نبی دیا گھر والیاں اگر جو کوئی برائی کرے سی بالفرض فرض تو کیا ہو سیدا اف لہل آزاد دگنا آزاب ہوگا یہ نہیں اللہ فرمایا نبی کی نسبت سے کچھ بھی نہیں ہوگا قرآن دکھا ہی تھا نہیں دکھا ہوئے جیسا اللہ فرمایا ہوئے نبی دی نسبت کچھ نہیں سی کتائی جاتا لو قرآن حدیث دکھا لو خدا داخت حق کوڑے نہ مرادو کس تک برباد کی اگو فرمندے وہ می نت مین کن لاہ و تمل صالح مر ہے فرمایا جیڑی فرمایا گھر والوں جیڑی اللہ رسول فرما بردار بنسی نہیں آکھنا اللہ رسول قانون فرمندے گرو نال میں بیٹھا پہلے کتاب گرو ناچارباد وہ مسلمان ہو سمجھتے بیٹھے سبحان اللہ تندی مخالف سے نہ گھبرا اے او کاپ مخالف بس سے نہ گھبراہے مولانا یہ تو چلتی ہے انکم اہلا بیت, انکم بیت ان مغفور القم فقات بابا امام نہم تھکل پیر جیب خالی جڑے مولک صرف ہی جملے انگریزی سبق آسار بہت زیادہ تھی گئے سی قدبناک تھی گے فرمائے جیڈا اللہ حکم جاری کی نبی دیا گھر واسطے نا اسا زیادہ حقدار ہیں جو او سادے واسطے جاری تھی کیوں فرمائنے زیادہ حقدار ہیں کہ او نبی دیا گھر والے گھر والی دا رشتہ پکا نہیں ہوتا رشتے تو پکے او زائد بینر کم سے گال گھر والی طلاق مل سکی ہے نا دھیدی اولاد کو کیا طلاق ملے ہیں جو خون کا رشتہ رکھے دے جے قرب دی وجہ دوہرا آزاد پہ دیں دسے دسے دا پے دوہرا آزاد نہ صورت ایسا زیادہ نیڑے ہیں زیادہ حق دار تھی ویسو انہوں نے عذاب دی ایسا پٹھے چل سو لہذا فرمایا ساکو نہ گم رہ کرو ایسا لڑتے ہیں بدکار بن سی تھانے ویچو تے دوری عذاب دا حق دار ہو سی تے جے بن نیکو کار تے دوری جزا دا حق دار نارا تکبیر نارا رسالت نارا تحقیق عظمت صحابہ و اہل بیت شیر اسلام مفکر اسلام ثانی اقبال امام الغیرت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب آ گئی سمجھ. اچھا ہون ہی کر موضوع اگرچہ ثابت کر دکھایا قرآن سے ثابت کر دکھایا کوئی نسب کوئی تعلق کوئی رشتہ جسمانی جب تک کہ روحانی ایمان دین والا رشتہ نہ ہو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں دے گا نہ نبی کا رشتہ نہ ولی کا رشتہ دلائل اگرچہ اس پر اور بھی ہیں میں صرف قرآن پہ بیٹھا رہی ہوں آگے یہ سمجھ گئے نا جے قصہ اولاد کا سنیام تو وہ بھی قرآن وے دا گھر والوں کا سنیام تو قرآن میں اتھا ہک گال ضرور کرے سا سارے اہل بہت پچھلے دا نام چاہتے میں ماں تسا سوال کرے سا رسول دیا گھر والیا محترم کتاں تبلیغ ویںدیا سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ سچی سچی رسائے کتھاں کتھاں تبلیغ تے تشریف گھنویں جاہان کول <سطور> <جنازم> نم رہے خوبے <سطور> میرا سونا خوبے تو والا یہ رنے دی تبلیغ دیں ٹولیاں کتھو نکلائیں خوبے اشارہ کافی ہے سمجھانے کے لیے جی دلیل انشاءاللہ ٹوٹ نہ پائے گی اماں عائشہ اماں عائشہ کتے ہیں ماں پوری قوم تھی ایویں محرم جی میں سب کی ماں محرم ہوتی اللہ فرمے ہمیشہ واسطے نبی دیا گھر والے نال دا نکاح نہیں ہے hey <مت جی سکی ماں نہیں سکتا ایبی گھر والے سکی سک ماں تو ود عزت نبی گھر والے اچھا ہوں سچی ہائے زبیر نبی گھر والی کو صرف سلاح کرا سوہیں پوتر کو چا فرمی سو تھی ویسی من ویسی سا کر کے اما ایشا جس وقت کتے ابلاکی دے دے حدیث یاد کتوں جو نبی صحیح فرموسنا دے احمد دے حدیث ہے حضور فرمایا ہے تو آدے وچو حقی ہی ہیں جی ہے ہی جائیں دیتے حواب دے کتے بھاؤکسن تو اوہ اونوے لے تو کیونکہ حضور نے کنایا کیتا نا جی تو اظہار تعجین نہ فرمائی علال ابحام لا علالت تعجین فرمایا تو آدے وچو کوئی ہے جائیں دیتے حواب دے کتے بھاؤکسن اور اوہ او دے نام جو نگی دھونے تے کہیں کو تمی نی سکی جی اسلے گزرا شریفایا ہزور سی فرمایا علاقہ ہے؟ کیا ہواب دے؟ oh, حضور, ab, خدا دن جلدی کرو, حضرت زبیر اما سائیں تجنے سولہ کرا غلط کام تھوڑے پی گاہ کروں رہا جو ہیک واری سلا واسطے او بھی پوتر گیم دے گا ایرا دھین دے گا مائ ن رو دیا ری ہیں پوچھے ٹولیاں دو باہر تو پتہ نہیں اس تا اج کل حال تو ٹی وی آج گھر کا جی ہاں یہ رن کی آخر ہیں مردیں بھی ہی پاخ ہیں کیوں جی رنیں کو ڈستے سلطان راہی دے شان مردیں کو دس دے اکی پاک تھی گیا او بلا ٹولی تبلیغ والی آج آنے اما بھی نہ ہو گئے خدا دا خوف کرو آخنا مرادو ہزور امت کو برباد نہ کرو وی وئے وی جڑے ہرنے کو تبلیغ آسلے بھیجے کو پوچھو ایک ہاں دن سو سوا کوئی نبی ران نبی رنگ کیوں بھائی بس سوا لکھ نبی کوئی نبی رن آئیے کیوں اللہ تعالی مرد چون, چون دے نبی بھیجے نا مطلب رن برابر ہر میدان ہے جو کچھ بیان کرے نسل پلی بال لہذا بیان قاسر ہے صرف اتنا بات بتانا چاہتے ہیں بتاؤ تو صحیح اے ٹولیاں دا جڑے کٹھیں دو بی بی پاک تے حکم مرتبہ تے اووی اووی مسالحات تے مادی ما محرم ہوں تے ولاوی رو میں کہ تُسا ساری امت کرو مامنا چاہدو ہیم واسطے بھیجیں دو وظالمو ساری امت کرو مامنا چاہدو ہیم واسطے بھیجیں دو معلوم تھا سنیا جو کچھ کرے کرے لیکن تُو ہی ہے جب مقالان عمل نہیں بس یہ گاہل کافی ہے اللہ